اے آمان والو جنہوں نے نہیں تمہارے دے کو ہنس کھیل بنالا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کافر ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بنا اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر آمان رکھتے ہو